السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری رحمانیہ مزید بورافی کراچی اللہ شریکو رسونو أرسله بالحضاء والنور والموهداء على فترة من الرسل وقلة من العلم وزلالة من الناس وانكتاع من الزمان ودنو من الساة وقرب من من يتي الله ورسوله فكد رشد واحتدى ومن يحس الله ورسوله فكد قرط وغضى وذل نسبنا یلنا متو ویوتی ویت بھی سی صل على محمد ملا آن محمد کماس تالا براہ موالا آل براہ حمید تم اللہم بارک کا محمد والا آر محمد کما بار تالا ابراہیم والا آر براہم انہم اماں بات احسن کتاب و احسن ہدیے هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدأ وكل بدأة ولالة وكل ذلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمنا من الشیطان وحل بسم می الرحمن فالحاكم التكاثر حتى ذرته المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ئین سمل من الحق متقاصل کثرت کی رغبت کثرت کی چاہت کثرت کے شوق کسرت کی مسابقت کثرت کی دوڑ کثرت پہ فخر و مباحت نے تمہیں اپنے اندر مشغول کر لیا مصروف کر لیا تم کثرت کے اندر کھو گئے اس کے اندر منہمک ہو گئے ہر چیز کو تم نے نظر انداز کر دیا کل یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے درست نہیں ہے یہ وطیرہ کامیابی کامرانی کا نہیں ہے صوفہ تعلوم جلد ہی تمہیں اس کا پتہ چل جائے گا کہ یہ طریقہ جو ہم نے اپنایا ہے یہ صحیح نہیں ہے سم کلّا پھر ہم تمہیں آگاہ کرتے ہیں پھر ہمیں جنجوڑتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے یہ رویہ یہ رفش درست نہیں ہے صو پتہ پھر آگے جا کر قبروں میں پہنچ کر تمہیں اس کا پتہ چل جائے گا کلّا یہ <الْيَقِينَ> حقیقت ہے ہے اگر تم یقینی طور پر جانتے صرف یہ تمہارا تصور نہ ہوتا تخیل نہ ہوتا یہ یقین ہوتا یقین <الْجَحِيم> کہ تمہیں دہتی آگ کو دیکھنا ہے تو پھر تم وطیرے سے باز آ جاتے پھر یہ تمہارا رویہ نہ رہتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہیں اس کا احساس نہیں ہے کہ تم نے کو دیکھنا ہے یا دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اگے تمہیں یقینی طور پر علم ہوتا کہ آگے تین مرحلے آنے ہیں تم نے ذہیم کو دیکھنا ہے دو پہ پہنچنا ہے پھر یقین سی آنکھوں سے تم نے اسے دیکھنا ہے اس کے اندر پہنچنا ہے پھر اللہ نے دنیا کے اندر جتنی بھی تمہیں نعمتیں دی تھی ہر نعمت کے بارے میں سوال ہونا ہے اگر ان تین چیزوں کا تمہیں پتہ ہوتا تو یہ کثرت کی دور, کی چاہت کثرت کی مسابقت کثرت میں ایک دوسرے آگے بڑھنا اور کثرت پہ فخر و مباحت کرنا یہ ہرگز تم نہ کرتے ہر قسم کی تعریف توسیف عزمت چبریائی شکر کا حقدار وہ اللہ ہے جو اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے اس پوری کائنات کا مدبر بھی ہے ہر قسم کا انتظام اور اسی کے قبضہ میں ہے ہر ہر چیز کی ہر ضرورت وہ پوری کر رہا ہے اور ہر مشکل ہر حاجت وہ جو ہے انسان کی حل کر رہا ہے کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے کوئی حاجت ایسی نہیں ہے جو وہ پوری نہ کر رہا ہو یہ دیکھیے کہ انسان دو چیزوں کا نام ہے ایک انسان کا بدن ہے جسم ہے ایک اس کے اندر روح ہے تو دونوں کی ضرورت کر رہا ہے انسان کی مادی ضرورتیں انسان کی جسمانی ضرورتیں اس کا بھی اس نے انتظام کیا ہے اس کے لیے بھی اس نے آسمان سے پانی برسایا ہے بارش برسائی ہے اس بارش کے ذریعے زمین زرخیز ہوتی ہے اس کے اندر نمو پیدا ہوتا ہے اس کے اندر نشو و نما کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور پھر ہر قسم کے پیدا بات انگوری وہ جو ہے وہ غلہ جات ہوں میوہ جات ہوں یا پھل ہوں یا سبزیاں ہوں ہر قسم کی ضرورتیں ہماری دو بدن کی وہ زمین سے پوری ہو رہی ہیں لیکن اسی طرح اس نے ہماری روح کے لیے جو اصل چیز ہے کہ انسان روح کا نام ہے اگر انسان کے اندر روح نہیں ہے وہ لاش ہے میت ہے جس کی کوئی حسیت نہیں ہے تو اس نے جو ہے ہمارے روح کا بھی اوپر سے انتظام کیا ہے اوپر سے اس نے ہمارے لیے وہی نازل کی ہے لیکن فرق یہ ہے انسان کی بدنی ضروریات یہ انسان کی عقل انسان کا شعور اور ادراک یہ خود ان کو جو ہے وہ حل کر لیتا ہے اس لیے یہاں اصولی باتیں جو ہے بتائی گئی ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے لیکن آگے تفصیلات بھی بتائی گئی آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے دنیا کتنی آگے بڑھ رہی ہے پہلے جو ہے انسان کی جسمانی جو ہے ضروریات محدود تھی اس وقت اسی سے کام لیتا تھا لیکن آج انسانی ضروریات یا تیوشات تک ہم پہنچتے ہیں آج ہم صرف جو ضروریات یا حادیات اس میں نہیں رہتے آج ہم تیوشات تک پہنچ جائیں یہ ساری تیشات انسان اپنی اصل سے پوری کر رہا ہے یہ دن بدن دن اس میں جو نئی نئی ایجاد آ جاتی ہیں نئی نئے اختشافات آتے ہیں تو وہ انسان نے جو ہے قرآن میں نہیں بتایا ہے کہ تم نے کیسے ہوائی جہاز بنانا ہے کیسے تم نے ریل بنانی ہے کیسے تم نے پلازے بنانے ہیں کیسے تم نے فلاں کام بنانا یہ انسان اپنے عقل اور شعور سے انسانی چیزوں کو بنا رہا ہے لیکن انسان کی روح اللہ ہی سمجھتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا انسان کی روح کی ضروریات کیا اس کی ح یاد کیا ہے کیسے انسان کی روح کو اساس ملتی ہے آرام ملتا ہے سکون ملتا ہے کیسے انسان ذہنی طور پر جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے اور دماغ اس کا کس طرح کھولتا ہے اس لیے یہ ضروریات روحانی وہ خود اس نے پوری کی ہیں لیکن اس کا بھی اللہ کا یہ کرن ہے احسان ہے کہ دنیا میں پیدا فرد علیہ السلام ہے اسی کو رہی کے ذریعے بتا دیا گیا ہے تم نے زندگی گزارنی ہے ہم سارے ان کی ضروریت ہیں ان کی نسل ہیں تو گویا کے معنی کیا ہے پہلا فرد ہی نبی ہے اس کا معنی کیا ہوا کہ انسان نبی کے بغیر رسول کے بغیر اپنی دینی ضرورتیں اپنی روحانی ضرور وہ پوری نہیں کر سکتا اس لیے پہلے فرد کو ہی نبی بنایا گیا ہے اور وہ نبوت کا سلسلہ چلتے چلتے شروع ہوا ہے اس کی تکمیل آ کر حضور اکرم پہ ہوئی ہے کہ <سلام> تو گویا آخری بھی مکمل دن اس لیے پہلے جو ادیاان تھے وہ بھی آسمانی تھے لیکن اپنے دور کے لیے تھے ایسے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جن طرح انسان ہے آہستہ نشو و نما پاتا ہے آہستہ اس کی ضروریات بڑھتی ہیں پھر ایک وقت آتا ہے وہ پورا مکمل ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور وہ دور ہے کہ انسان آخری طور پر برو کو پہنچ چکا ہے اس لیے جب انسان آخری طور پر بلو کو پہنچ گیا اس کا ادرا شعور کی صلاحیتیں مکمل ہوگی تو آخری دین آ گیا اب اس کے بعد نہ کسی دین کی ضرورت ہے نہ کسی نبی کی ضرورت ہے نہ کسی رسول کی ضرورت اب جتنی بھی ہم نے زندگی کی ضرورتیں ہیں ان کا تعلق انتراوی زندگی سے ہو شخصی زندگی سے ہو اجتماعی زندگی سے ہو اس کا تعلق معاشرت سے ہو اس کا تعلق معیشت سے ہو اس کا تعلق سیاست سے ہو اس کا تعلق تجارت سے ہو اس کا تعلق تہذیب و ثقافت سے ہو اس کا تعلق تعلیم سے ہو کوئی بھی زندگی کا ایسا شعبہ نہیں ہے جو ہمیں جو ہے قرآن و سنت چھوڑ کر کہیں اور سے لینا پڑے لیکن آج ہماری بدکسمتی ہے کہ کا شوق کی رغبت میں نے تین معنی کیے تقاصر کے پہلا معنی کی ہے کثرت کا شوق کسرت کی رغبت کسرت کی چاہت دوسرا معنی میں نے کیا کثرت ایک دوسرے آگے بڑھنا مسابقت دوڑ اور تیسرا معنی نے کہ اس پہ فخر و مباحت کا اظہار کرنا آسانی کے لیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کیا ہے کسرت کی ہر پہلو پہ جو ہے وہ کیا ہے چاہت بھی ہے رقبت بھی ہے دوڑ بھی ہے مثلا آج تعلیم کو ہی لی لیجیے تعلیم میں کیا ہے ہر ایک دوسرے آگے بڑھنا چاہتا ہے اور پہلے کیا تھا وہ پرائمری مڈل ہائی جو ہے کالج یونیورسٹی اب کیا ایم فیل ہو گیا جی اب کیا جی پی ایچ ڈی ہوگی اب اس کے بعد بھی ہے پھر ایک نہیں ہے مختلف مضامین میں جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی جاتی ہے مختلف علوم میں تخصص کی جاتی ہے مقصد کیا ہے صرف کہ میرے پاس ڈگریاں زیادہ ہیں یہ نہیں ہے میرے اندر دین بھی ہے یا نہیں ہے میرے اندر اخلاق بھی ہے یا نہیں ہے تہذیب بھی ہے یا نہیں ہے سکا یا نہیں ہے بلکہ صرف کیا ہے میرے پاس ڈگری زیادہ اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں آج اسلام کو جتنا نقصان ان ڈگری والیوں سے پہنچ رہا ہے اتنا نقصان کافوں سے بھی نہیں پہنچ یہ ہمارے جو ڈگری میں اوپر چلے جاتے ہیں کہتے ہیں ہم جناب پی ایچ ڈی ہو گئے ہیں فلا ہو گئے ہیں لہذا ہم قرآن و سنت کے پابند نہیں ہیں اپنی عقل سے اپنے شعور سے ہم باتیں بیان کرتے ہیں اور یہی سوائی کا بھائی آج جس قدر نقصان ان تعلیمی اداروں نے پہنچایا ہے اتنا نقصان کسی نے پہنچایا نہیں میں اللہ کو تمہیں کسرت کے شوق نے اب قرآن نے یہ نہیں کہا کس نے کس چیز کی کسرت مطلق کہا اللہ کو کہ کسرت کی شوق و رگبت چاہ تو مسافت نے تمہیں اندر لیا اللہ میں نے میں نے کیا اپنے اندر کھبا لیا, لیا ہے اور اپنے اندر مشہور و مصروف کر لیا ہے اب ظاہر ہے ایک انسان ایک چیز کے اندر کھب جاتا ہے منحق ہو جاتا ہے دوسری اہم چیزوں کو بھی اسے خبر نہیں رہتی آسانی کے لیے آپ کیوں سکتے ہیں بچے جب اپنے گرمندے بناتے, بناتے ہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی عطا کہ کھانے پینے کی بھی انہیں فکر نہیں ہوتی بھوک کی فکر نہیں ہوتی تو مانا کیا ہے کسرت کی رقبت نے تمہیں اس طرح کھبا لیا ہے کہ تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے اللہ ہاں کا یہ مانا میں نے بخاری شیر کی روایت ہے ایک لمبی روایت ہے جس میں یہ آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ابو موسا اشاری رضی اللہ عنہ کو بلایا بھئی آئے ابو موسا میرے ذرا عدالت میں آؤ میرے جو ہے امارت گاہ میں آؤ حضرت ابو موسا رضی اللہ عنہ تشریف لائے آ کر انہوں نے کہا السلام علیکم و اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کسی کام میں مصروف تھے لگے ہوئے تھے وہ جو انہوں نے سن لیا جواب نہیں دیے انہوں نے سن لیا جواب نہیں دیا تھوڑی دیر ٹھہر کر پھر انہوں نے کہا السلام علیکم و اللہ پھر حضرت عمر نے سنا ہے لیکن اونچی جواب نہیں دیا دل میں جواب دے لیا پھر تیسری دفعہ انہوں نے یہی بات کہی ہے تو پھر جو ہے جواب پھر نہیں ملا پھر وہ چلے گئے ہیں تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام سے فارغ ہوئے تو کہنے کہ ابو مساشری کی آواز آ رہی تھی میں نے اس کو طلب کیا تھا انہوں کہا وہ تو چلا گیا انہوں کہا پھر بلاؤ انہیں پھر بلایا گیا تو انہوں نے آ کر یہ بات پیش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم کسی کے گھر جاؤ تین دفعہ جا کر اجازت طلب کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہ آج لیکن آج کیا ہم اس کی پابندی کرتے جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو کیا یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ خل کیا مجھے گھر آنے کی اجازت ہے حالانکہ حضوری اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ کو بھی کہا تھا کہ ابو حرا ماں کے گھر بھی جانا ہے تو پہلے اجازت لینا کیا السلام علیکم و اللہ کہہ کر بو کہنا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اچانک چلے جاؤ اور تمہاری والدہ ایسی حالت میں ہو جو تمہیں پسند نہیں ہے لیکن آج یہ پہلی بات ہی ہم نے نظر انداز بھارت جب یہ بات ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کبو مساشری نے آ کر یہ بات کہی انہوں نے کہا بھی میں بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں تو مجھے تو پتہ نہیں ہے تو یہ کوئی دلیل لاؤ یہ جو تم کہتے ہو تو دیکھو ابو مساشری ہیں جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ شہ کر کہ کوئی آئندہ ایسا آدمی آ سکتا ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوخ کر سکتا ہے جس طرح آج ہو رہا آپ جو ہے اپنے جو ہے ان موبائلوں پہ دیکھیں گے رنگ برنگی روایات ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں اس لیے انہوں نے اسی وقت ہی کہا کہ وہ کوئی دلیل لاؤ تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکتے بلا دلیل میری بات مانی جا سکتی ہے ابو موسا اشری کی بات نہیں مانی جا سکتی تو کسی اور کی کیسے مانی جا سکتی ہے وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ بنا وہ انسوار کے ایک مجلس میں گئے وہاں سارے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا ابو موسا شریح کا رنگ اڑا ہوا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو لائے تو انہوں نے کہا اس وقت الہانی الہانی کا لفظ الحان صفق الحان سبق کے بازار منڈیوں میں خرید و مشہول ہوا, ہوا اور مجھے اس روایت کا پتہ نہیں چل سکا یہ آلحات مست ہو کہ کثرت کی شوق نے ہمیں دین کا پتہ نہیں دی لیکن قرآن کی ایک عجیب بلاغت ہے کہ یہ جو ہے یہ صورت علحاق متقاسر ہے اس سے پہلی صورت علکار ہے اس کے بعد صورت والعثر ہے ان دونوں نے اس کو علحاق کس چیز میں یہ واضح کر دیئے مثل پہلی صورت میں یہ, یہ کہہ ہے اللہ اما من سکلت موازینہو فہو فی شت الرازیہ و اما من خفت موازینہو فہمہو مو حاویہ ف اما من سکلت موازینہو جن کے تراز عمل بھاری ہوں گے یعنی نیکیاں ان کی زیادہ ہوں گی داعتی ان کی وافر ہوں گی اور انہوں نے ہر معاملے میں اللہ و رسول کی داختی ہوئی ثقافت نواز کو شطر را لیا وہ من بھاتی زندگی میں گزارے گا وہ ایسی زندگی میں گزارے گا جس سے وہ خوش ہوگا ہم تو یہ کہتے ہیں نا تو وہ کیا ایشد وہ ایسی زندگی جو اس سے خوش ہوگی معنی وہ ایسی زندگی میں ہوگا جو خوش ہوگی وہ مطمئن ہوگا سکون ہوگا وہ امامن خفت لیکن جس کی نیکیاں کم ہوں گی احاطے کم ہوں گی اس نے اللہ رسول کی داخ نہیں ہوگی تو ام حاویہ اس کا کیا ٹھکانا ہاویا گر ہوگی کی رغبت نہیں ہے کی رغبت نہیں ہے اور جو ہے اللہ کی نافرمانی کا شوق اسی طرح سورت اثر میں آیا ہے، اسی طرح آگے آیا ہے کہ کیا ہے اللہ اکبر کہ انسان کیا ہے وہ مال جما معلوم وادا کہ جما مالم وب وہ مال گن گن کر رکھتا ہے اکٹھا کرتے ہیں باد دادا یہ تو نہیں ہے اس لیے دوسری آیات میں خود وزا کر دی ہے تو میں جو ہے ترتیب سے تھوڑی سی آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مثلا اللہ سورہ سورجر میں یہ آیا چودماں سوفارے کا آغاز ہو رہا شروع میں آیا کلو ویل ام لو پس مون ظار چھوڑیوں نے یا کلو کھائے یت متو یا کلو کیا ہے؟ انہیں امیدیں خواہشیں جو ہے وہ, غافل کر دیں وہ اپنے اندر مشغول کر دیں اور وہ انہیں خواہشات کے پیچھے عمل کے پیچھے لگے رہیں اور جو ہے انہیں نیکیوں کی کوئی فکر ہی نہ ہو نیکیوں کی تو رت ہی نو تو پہلے کیا لفظ بولا ہے ظاہر یا تو اللہ آج کیا ہے آپ کتنے کھانے جمع کرتے ہیں کیا کھانے آ... کا کوئی حد حساب ہے جب کوئی فنکشن ہوتا ہے کوئی جو ہے تقریب ہوتی ہے تو کتنے کھانے ہوتے ہیں؟ کوئی حساب ہے تو کیا ہے ظارم یا کل وہ یا اور اسی لیے فرمایا کلو وشرب و قلو کھاؤ ضرور وشربو پیو ضرور لیکن بلا تھی ایک حد ہے اس حد سے آگے نہ بڑھو لیکن آج یہ پہلی بات ہے کہ اس میں کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم انسان بوڑھا ہوتا ہے لیکن اس میں کیا ہے دو آیتیں بڑھ جاتی یہ شبو دو چیزیں جوان ہو جاتی یا ربن آدم یہ دو چیزیں کیا ہیں وہ جوان ہو جاتی ہیں کیا حکب المان حب الم اور جے حکل عمر فرمایا یہ دو چیزیں اب وہ کیا ہے اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ مال میرا واپر ہو اور عمر مجھے واپس ملے نہ عمر پہ وہ جو ہے وہ جمتا ہے کہ اتنی عمر ہی کافی ہے دوسری جگہ عمل کی بجائے الہرسو مال ومن کا ہے الہرس ول امن یہ دو چیزیں ہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زیبان جایا گانا میں اب سد اللہ میرل ہرس ورب لا زیبان جایا نے دو بوڑھے جو ہے بھوکے بیڑیے ارسلہ چھوڑ میں بکریوں میں وہ کیا بے اب سادہ رہا وہ زیادہ خراب نہیں کرتے ہیں ان بھیڑوں کو ان بکریوں کو من جتنی وہ شرف اور مال کی ہرس جو ہے ان کو خراب کرتی ہے تو مال اور ہرس کی جو ہے ہرس لے دین ہی جس قدر اس کے دین کو بگاڑتی ہے وہ بکریوں میں جو بھوکا بھیڑیا آپ سن سکتے ہیں کا بیڑیا اگر جو ہے بکریوں میں چھوڑا جائے گا کیا ان کو چھوڑے گا کیا ان کو کو تباہ برباد نہیں کرے گا کسی بھی زخمی کیے بغیر چھوڑے گا معنی کیا ہے یہ نے اسنا نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا نقصان کون پہنچاتا ہے انسان کا مال کی فاط شرف انسان کی عزت جا کہ مجھے عزت ملے مجھے جا ملے آج کیا ہو رہا ہے یہ عزت اور جا کے شاخان شوکت یہ شان شوکت دین کو تباہ کرتی ہے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ دین کے کیا تقاضے ہیں اور دین کی کیا حرمت ہے اور دین کے جو ہے آداب کیا ہیں کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور اسی کا نتیجہ جس طرح میں نے اشارہ کیا کیا, کیا کسی کو پتہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں جو ہے وہ کیا سکھاتا ہے معاشرت کیسے ہونی چاہیے رہن سہن ہمارا کیسے ہونا چاہیے معیشت ہماری ایسے ہونی چاہیے بلکہ حضور ابن ابن اعظم کے پاؤں ہل نہیں سکیں گے اللہ حتی سن سب سے پہلے پانچ سوال ہوں گے پہلے کیا ہے عمر ہی فیما اپنا کہ وہ عمر کے بارے میں سوال ہوگا اے انسان میں نے تمہیں عمر دی تھی کس لیے عمر دی تھی اپنی اطاعت کے لیے تھی اپنی فرما برداری کے لیے دی تھی اس لیے دی تھی کہ تو میری رضا کو ترجیح دے فکر آخر کی طرف توجہ دے تو کیا ہے بتاؤ عمر کو کیسے تم نے جو ہے وہ ہنڈایا اور شباب ہی تھی ماں خصوصی طور پر جوانی کے دور میں پوری عمر کے بارے میں الگ سوال ہوگا جوانی کے بارے میں الگ سوال ہوگا کیونکہ جوانی میں انسان کے اندر طاقت کا قوت کا نشہ ہوتا ہے کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے, ہے؟ نجائز مال مال طریقے سے کمایا کیا آج کسی کو یہ احساس ہے کہ ہم جائز طریقے سے کما رہے ہیں نجائز طریقے سے کما رہے کیا رشوت عام نہیں ہے کیا ہے یہ امیزش نہیں ہےرام چیز ہے جو ہمارے اندر نہیں آئی ہم یہاں سے شروع کرتے بیچتے وقت بھی جھوٹ بولتے ہیں نبی اکرم وسلم نے فرمایا کوئی انسان ایسا ہے کہ وہ مال اپنا بیچتا ہے کسم اٹھاتا ہے قسم اٹھا کر مال بیچتا ہے حالانکہ وہ مال صحیح نہیں ہے وہ قسم اٹھا کر گاہ کو مطمئن کرتا ہے میں کے دن اللہ تعالیٰ اس کا مخاطب ہوں اللہ فریق ہوگا پوچھے گا تو انہیں میری قسم اٹھائی تھی جھوٹی قسم اٹھائی تھی اب بتاؤ کون جواب دے سکے لیکن کیا ہم جھوٹی قسمیں نہیں اٹھاتے اپنا سودا بیچنے کے لیے صحیح یہی جات نہیں ہے اس میں اندر کیا میں نے کیا میزش ہوتی کون سی چیز آئے کوئی, کوئی نام لے آپ کا دودھ آپ کو صحیح مل رہا ہے آپ کی مرچیں صحیح مل رہی ہیں آپ کا آٹا صحیح مل رہا ہے اور آپ کو چاہے کوئی ایک چیز کا تو نام لے جس کے اندر آپ ایزش نہیں تو میں معلوم اور پھر میں خرچ کہاں کیا تھا کیا جائز مواقع پہ خرچ کیا تھا یا ناجائز مواقع پہ था کیا آج ہم کہاں خرچ کرتے ہیں کیا اس کا اخبار ہے کہ یہاں خرچ کرنا ہمارے لیے جیز مسجد کے لیے چندہ جائے کہتے ہو ہیں اور شادی بیاہ آ جائے تو پھر لاکھوں روپے جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں ابھی کل پرسوں میں نے پڑھا کہ ایک دلہا سال جو ہے اس کو کیا سونے کا جو ہے جناب جی تاج پہنا ہے جبکہ سونا مردوں کے لیے جیز نہیں ہے لیکن یہ مسلمانوں نے کیا کیا اس کو کیا کیا سونے کا جو ہے اور آگے جتنے براتی تھے اس نے ان کو سونے کا ہار دیا جتنے براتی تھے اس نے سونے کا ہار دیا کہاں سے یہ کمائی آئی ہے کیا جیسے اتنی کمائی سرب ہو جاتی ہے کہ جو ہے اتنے براتی ہوں ہر براتی کو جو ہے وہ سونا پیش کیا باہر مسئلہ کیا ہے کہ فرمایا ما فرمائیں اس سے کیا ہے ماض فرمایا میں ہی کہ اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تُو نے علم کیا حاصل کیا اور اس پہ کیا عمل کیا تو ظاہر ہے عمل کون سا علم ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں وہ تو علم ہے کتاب و سنت ہے اس لیے کتاب و سنت کو ہی قرآن علم سے نام سے تعدید کرتے باقی علوم علوم نہیں ہیں آپ کے علوم اثر یا یہ فرن ہیں یہ سنت ہیں حرفت ہے فرما والا ان اکثر اللہ سے لایا یا لمظاہر من دنیا بمن آخر تم غافل غرا کن اکثر اللہ عالم انسانوں کی اکثریت اللہ عالم وہ علم نہیں رکھتے نمون ظاہر پہلے تو ہے گھر کیسے بنانی ہیں پلازے کیسے بنانے ہیں ہم نے فلاں چیز کیسے بنانی لیکن یہ نہیں ہے کہ اصل یہ دنیا کے مضرۃ اللہ آخرت آخرت کی کھیتی ہے تو میں کہ یہ کیا من كان يريد ہرسل آخرت نذید لہو پی ہر سہی وہ من کا نا یرید ہرسد نوتی آخرت مین من كان يريد یورید ہرسل آخرت جو آخرت کے لیے عمل کرتا ہے نو دہی اللہ کیا ہے اس کو دے گا بافر دے گا کتنا دے گا آپ اس سے جائزہ لے سکتے ہیں حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان کھجور خرچ کرتا ہے نیک نیے تیسرے موقع اور محل کے مطابق خرچہ وہ کھجور اون پہاڑ کے برابر چل گئے یہ ہے کہ کیا ہے نو ہی میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کھجور کی نسبت اون پہاڑ سے کیا ہے کہتے ہیں اون پہاڑ دس میل میں ہے وہ پہاڑ دس میل جو لمبا ہے پتہ نہیں اونچا کتنا ہے لمبائی کہتے ہیں آخر اس کی اونچائی بھی ہے چوڑائی بھی ہے وہ لمبا بھی ہے چوڑا بھی ہے اور اونچا بھی ہے من کا نا جی کیا ہے, یہ ہے لیکن دنیا نو دہی میں نہا جو دنیا کے لیے کماتا ہے نو دن ہم دنیا دے دیں گے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں لیکن آج ہم کس کر لیے سارا ہمارے لیے اور پھر آگے یہ مزید بحث جو ہے وہ آگے کی گئی ہے اللہ جو آخر میں ایت کی طرف جاتا ہوں دو ایتیں پیش کرتا ہوں آیات تو بہت ساری ہیں کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے ٹائم تھوڑا ہے تو بہرحال وقت کی پابندی ضروری ہے تو میں دو ایتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں کر دوں انحت النیا لابوں میں یاد رکھو ان نم ال یہ دنیا کی زندگی جس پہ تم ریڑھ گئے ہو یہ دنیا کی زندگی کیا ہے یہ لائبن یہ ایک کھیل ہے وہ تماشا ہے مشغلہ ہے جس میں انسان لگ سکتا ان نم الحیات الدنیا لائبن و لاہ اور پھر انسان کیا ہے عرائش کپڑوں کا حسین ہونے چاہیے میری باڈی بڑی خوبصورت ہونی چاہیے میری جو ہے کار بڑی خوبصورت ہونی چاہیے میرا جو ہے گھر بڑا بینکم ایک دوسرے آگے بڑھتے ہو کہ میری جو ہے وہ باڈی اچھی ہے میں زیادہ خوبصورت ہوں میرا لباس اچھا ہے میری کوٹھی اچھی ہے میرا پنازہ اچھا ہے میرا جو ہے سواری اچھی ہے منصوبہ بندی نے اولاد کی کسرت کو تو پیچھے دگل دیا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ جو پیدا کرتا ہے وہ انسانوں کی خوراک کا انتظام نہیں کر سکتا وہ ہم خود منصوبہ بندی بننے والے کیا بن گئے خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ رزق ہمارے ذمے دینا ہے لیکن بارہ اس کی جگہ آج کس نے لے لی ہے اب اس کی جگہ جس طرح سورت کام میں آیا ہے أنا أكثر و أنا أكثر و میرا مال و زیادہ میری جماعت آج کیا ہے جماعتوں کو بڑھانے کی کوشش نہیں ہے کر رہے جو ہے تحید انصاف کہتے ہیں میرے بندے زیادہ نواب کہتا ہے میرے بندے زیادہ پیپل پارٹی ہی کہتے ہیں ہر ایک کی جماعت جو بھی جماعتیں ہیں کیا ان کی خواہش نہیں ہے کہ ہمارے کہ میری نفری زیادہ ہے میری جماعت زیادہ ہے تو آج اولاد کی بجائے کس کی کسرت پہ فخر ہے کس کی کسرت پہ مباحات ہے وہ اپنے جو ہے پیچھے لگنے والوں کی جو ہے کسرت پہ ہے نواز دیکھو میرا جلسہ کتنا بڑا جیسا بڑا کیا ہے یہ ایک علامت ہو کی ہے کہ میں صحیح تو یہ مسئلہ نہیں ہے قرآن پر نے جس بستی میں ہم نے بھی جو ہے رسول بھیجا اللہ تعالمۃسل نہ اکشر وم والوں ہماری نفی زیادہ ہماری تعداد زیادہ, مال زیادہ با قال کہ یہ مال یہ, یہ اولاد نہیں ہے کہ جو تمہیں ہماری نزدیکی اللہ دینا سواد یہ کیا ہے آم ایمال پارئ. اس لیے یہ کیا کہا التفاحر بينك واتغاث في الأموال والأوضاء أرسل المناسقون من يعيش يا أيها الذين آمنوا لا ترهكم أموالكم ولا أولادكم من ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ایمان کا دعوی کرنے والو ایمان کا دھم بھرنے والوں تمہارے مال تمہاری دولت ہے امت تو امتی الما وکلا دنیا کم کما خوش منکانا قبل فسو کما تنا فسو لے کماخ لکھا کم تو کیا ہے یہ مال ہو دولت جو ہماری تباہی کا بربادی کا باعث ہے آج ہر انسان کو یہ فکر ہے میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال تو جتنے بھی یہ کاروبار ہیں اصل پس منظر کیا ہے سب کا مال ہے سیاست آج ہماری کیا ہے مال کی کمائی کا ذریعہ تجارت کیا ہے مائن کی کمائی کا ذریعہ تعلیم ہماری کیا ہے وہ کمائی کا ذریعہ ہے؟, ہے یہ جنہوں نے سکول کالج کو کتنی کتنی فیس لیتے ہیں کیا؟ یہ ہمدردی ہے یہ خیر خیری ہے اور کیا یہ امت کو اپنی امت کو عالم فاضل بنانا کہ لا ولا کیوں؟ اللہ کی یاد ہی اصل روح ہے محبر ہے مرکز ہے اللہ کی یاد ہے تو سب کچھ ہے اللہ کی یاد نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے الْمُنَافِقِينَ نسول اللہ اللہ لوگوں نے کیا کیا نسل اللہ اللہ کو بلا دی فرنا سے اللہ نے بھی بلا دی اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے کس کھاد میں جاتے ہیں کس کا شکار ہوتے ہیں کس دلالت کا شکار نس اللہ کا ناسم نتیجہ کیا ہے یہ منافق ہے کہ اوپر سے ایمان کا دعوی کرتے ہیں لیکن سے ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے نا فرمان اوپر سے کچھ کہتے ہیں اندر سے کچھ کہتے ہیں. بلکہ دوسری جگہ یہ فرمائے نس اللہ فا اللہ ناسیہ ہم نہیں ہے بلکہ ان سا ہم ہم انسانوں کو بلا دیا, اپنے جانوں سے بلا دیا انہیں پتہ نہیں ہمارا, ہمارا پاس ہم ایک اس لیے کیا کریں گے ناپرمانی کر یہی بات اللہ حق مت ہو کہ ہم نے کیا ہے کسرت کی چور کسرت کی رغبت کسرت کی چاہت نے کیا کر دیا کس غافل غابل کر دیے انہیں سمجھا کہ اللہ سے غافل کر دیا آخر سے غافل کر دیا اللہ یہاں تک کہ قبروں تک پہنچ گیا قبروں تک پہنچنے میں کوئی تمہیں جو احساس نہیں ہوا کہ ہماری زندگی غلط جاری لو کیا نہ لبنے الله ماتا لو کابن وادی انسان کی کیفیت یہ اگر سونے کی دو وادیوں پھر بھی اس کی فاش پہ نہیں لطگا وہ چاہے گا تیسری وادی میں قبر میں جا کر اس کو تسلی ہوگی قبر میں جا کر تو پھر سب کچھ عقائق کھل جائیں گے نا جب حقائق کھل جاتے ہیں جب انسان کی موت تاری ہوتی موت کے فوراً بعد وہ انسان کو پتہ چل جاتا میرا انجام کیا ہے کب اے بھائی یہی ایک اللہ سا پتا جلد ہی جب جان نکلے گی پتا چل جائے گا اس لیے حضور یا کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان جب مرتا ہے تو جب اگر نیک ہے تو کہتا ہے مجھے لے چلو جلدی کرو جلدی کرو مجھے میرے ٹائم پاس اگر برا کہتا ہے نا تصاویر کدھر لے جا رہے ہو مجھے مانا کہ اس کو پتا چل گیا نا تو کیسے آئے نا تازہ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کا فتنہ جیسے کہ حضور نے فرمایا فتنا تو مال یہ ہمارا مال کی چاہت مال کی رقبت مال کا شوق مال میں مسابقت مال پہ فخر و مواد کسی طریقے سے بھی حل ہو جائے کسی طریقے سے بھی مل جائے وہ میں نے اشارہ کر دیا کہ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں ہم مال بنانے کی کوشش نہ کریں اللہ ہمیں توفیق دے یتوب اللہ علامات صاحب جو انسان اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے اللہ کو الوٹنے کی توفیق دیتا ہے سبحان عرب کرب عزت سلام علام سلیم الحمد اللہ رب اللہ